بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے بخاری نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کے کچھ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا امیر قاقہ بن معبد کو بنائیے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اقرہ بن حابس کو بنائیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا مقصد صرف میری مخالفت کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنی نہیں ہے دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور دونوں کی آواز اونچی ہو گئی تو یہ آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ عجلت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بات کہیں یا کوئی کام کریں یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم جاننے سے پہلے کوئی اقدام کریں حافظ ابن کثیر نے آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی کام کرنے میں جلدی نہ کرو بلکہ تمام امور میں ان کی پیروی کرو ابن جریر نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے تم اپنے کسی جنگی یا دینی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے پہلے خود کوئی فیصلہ نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف فیصلہ کر لو عرب کہا کرتے ہیں فلینتقم بیند امام ہی یعنی فلا شخص امام سے پہلے امر اور نہیں صادر کرنے لگتا ہے آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو ان معاملات میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ کوئی کام کیا جائے نہ کوئی بات کہی جائے اور نہ ان کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ کیا جائے